بس وہی چلی ان میں شکا تاکہ میں آپ کے قوم سے موزے اتار آپ نے فرمایا داغ گھما تھا انی ادخر انہیں رہنے سے میں نے وزو کی حالت میں یہ کہنے ہیں کا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ ہونے کی بجائے موزوں پر ہی مسا کیا اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ سن نبی داحود میں ہےقل دوڑانے کا نام ہوتا لکانہ تو عقل کا قابل یہ ہے کہ موزے کے نیچے والا حصہ اوپر والے حصے کی اس پر کا زیادہ حقدار ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے اوپر والے حصے پر مسا کرتے نیچلے حصے پر نبی کریم سلے جب ہم سفر میں ہوتے جب ہم سفر میں ہوں تو تین دن تین راتے موزے نہ اتاریں جو راتے موزے پہنے رکھے ان کے اوپر ہی کے وقت مسا کرتے جنابات ہاں اگر کسی پر دوسرے جناب فرض ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو موزے جرافے والا حاضر کو پیشاب پکانا کرتا ہے یا سوتا ہے سو کر اٹھتا ہے تو اس وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں وضو ٹوٹ گیا ہے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 صوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت اور عبود عبود میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا لشکر کے لیے تو انہیں حکم دیا کہ وہ پگڑیوں پر بھی اور موضوع پر مسا ہیں موضوع پر مسا کرنے کے لیے شرط ہے کہ بوزے یا کی حالت میں ادو کی حالت میں پہنے لیکن پگڑی کے لیے یہ شرط آپ نے نہیں لگائی پگڑی اگر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 جب اس کا وضو ٹوٹ گیا جس وضو کے بعد اس نے موجے یا جرابیں پہنی کی اس کے بعد سے لے کے سی حضرت شروع ہوئی ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن تین رات اور پھر پھر مسافرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی ایسے ہی کوئی پرتی اگر مثال کے طور پر بچ جاتی ہے چوٹ لگ گئی رسم لگ گیا ہڈی ٹوٹ گئی پٹی باندھ دی گئی اب وزو کرنا ہے مسلم بابو پر پٹی بندی ہوئی ہے یا ہاتھ پر تو اس کے اوپر ہی پسا کھا گئی اور اس کے لیے بھی بار ودو ہونا ضروری نہیں کہ ودو کی حالت میں پٹی بندی ہوگی تو پھر یہ ودو کی حالت والی شرط صرف موزوں جرافوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں اور پھر پٹی پر مسا کیا یا پگڑی پر مسا یا پر پکڑی کے اتر جانے سے موزے جرابیں اتار دینے سے وضو ٹوٹتا نہیں اردو قائم رہتا ہے برو قائم ہوا ہے گلی کے ساتھ اس کے ٹوٹنے کے لیے بھی دلیل چاہیے عبادت ہے نا عبادت کے لیے گہیر درکار ہے عبادت درست ہونے کے لیے بھی اور عبادت کے بادے ہونے کے لیے مزا موزوں پر کیا جرابوں پر کیا وضو ہو جائے گا اس کی دلیل موجود ہے ان کو جن موزوں جرافوں پر سبڑی پر مسا کیا اگر وہ اثر گئی تو وضوع ٹوٹے گا اس کے لیے دلیل ہے کوئی غریب نہیں لہٰذا اگر کوئی آدمی جرادیں اس نے پہنی ہوئی ہیں اس پر مسا کیا اس نے اور مسا کرنے کے بعد اس کو ضرورت جاتی ہے جراد اتارنے کی وہ جراد اتار کے اور دوبارہ ٹہن دے گردو اس کا قائم ہے اور جراف اگر اتار کے اور پڑھے تب بھی پڑھ سکتا ہے وزو کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے یہ اگلے درخت میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے سما تو حیقی لا دلہ اڑے تب اک